السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستحينه ونستغفره ونؤمن به ونتوقل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ ولا ضد ولا ند ولا مثیل له ولا مثال لہ ونشہدو ان سیدنا و مولانا و معلمنا من الظلمات لنور محمد عبدو و رسولو اللہم صلی وسلم عليه و علی آلہ و اصحابہ و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 أو يكون لك بيت من جخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول صدق الله العظيم ربي شرح لي صدري ويستر لي أمري واحل العقدة من لساني.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 جب ڈھیر سارے لوگ متفرق ہو گئے تھے بہرحال اس وقت یہ فہرست لے کر آئے اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی جو ہے وہ بھی پڑھنے والا ہے فرماتے ہیں واکال مینال اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر حتہ تف جورال منال ارد یمبو یہاں تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے کوئی چشمہ نہ پیدا کر دیں یا کوئی جاری کر دیں ہمارے لیے نب آ جسے آپ منرل واٹر جتنے بھی اس پہ لکھا ہوتا ہے نبا مسافی منبا حتہ من نبا فلاں یا بو آبا وہ ہوتا ہے جو خود بخود سے زمین کا سینہ شک کر کے باہر نکل آتا ہے چشمہ کہتے ہیں ہماری زبان میں چوا کہتے ہیں اور اس کے پانی میں اور کنویں کے پانی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جو چوئے کا پانی جنہوں نے پیا ہے ان کو پتا ہے کہ اس کی سمیل اور اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ کنویں کے پانی سے الگ ہوتا ہے الگ چیز ہے اللہ نے فرمایا کہ وہاں جنت میں یہ بھی تمہارے لیے ہوگا اس کا بھی بندوبست جن لوگوں کو چوئے کا پانی پینے کی عادت ہے انہیں چوئے کا پانی ملے لے پینا چاہتے یمبوع تو پہلا مطالبہ یہ ہوا کہ آپ ہمارے لیے ایک اسپرنگ کا بندوبست کریں مکے کے اندر آپ چٹکی بجائیں اور کوئی نہ کوئی نکل آئے دوسرا مطالبہ او لا کا یا آپ کے لیے ہونا چاہیے من نخیل آئنا بین کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ باغوں کے اندر آپ اپنے لیے الگ سے نہر جو ہے وہ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 یا کون اللہ کا من زخر یا آپ کا سونے کا گھر ہونا چاہیے اور ترکافک سما یا آپ کو آسمان میں چلے جایا کرنا چاہیے یعنی یہاں کیوں رہتے ہیں آپ ٹوٹے پھوٹے گھر میں یا تو یہاں سونے کا محل بنوا لیجئے یا ٹھیک ہے دن کو تبلیغ کیجئے شام کو چھٹی کر دیے آسمان پہ چلے جائیے یعنی کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کے اندر ایکسٹرا آرڈینری ہونی چاہیے نا ذہن معمولی ورنہ لوگ ولی نہیں مانتے تو نبی کیا مانیں گے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ نبی یا ولی وہ ہو سکتا ہے جو چاہے کر سکتا چاہے تو لڑکے کو لڑکی بنا دے چاہے تو لڑکی کو لڑکا بنا دے یہی ہوتا ہے کوئی صاحب گئے پیر صاحب نے کہا کہ جی آپ کے یہاں لڑکی ہوگی وہ کسی دوسرے کے پاس چلے گئے انہوں نے لڑکا دے دیا جب پہلے کے پاس آئے اور اسے آ کے بتایا کہ آپ تو کہتے تھے لڑکی ہوگی یہ دیکھیے لڑکا اس نے کہا غور سے دیکھو نے گور سے دیکھا تو لڑکی پھر دوڑا دوسرے کے پاس سرکار وہ تو لڑکی ہی نکلی ہے انہوں نے کہا غور سے دیکھو دیکھا تو لڑکا تھا وہ پھر پہلے کے پاس دوڑا دو بے چارا دوڑ دوڑ کے مار کے وہ کہتا لڑکی ہے لڑکی ہو جاتی وہ, وہ لڑکا ہو لڑکا ہو ہم تو ولی اس کو سمجھتے ہیں کہ جو چاہے وہ کرے چاہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ نگائی لیٹا ہوا ہو لیکن اس کی چٹکی سے جو ہے وہ کسی کو فالج ہو جانا چاہیے اور کسی پر آگ برسنی چاہیے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 تو یہی چیز یہ ایک ہی سائیکی رہی ہے ہمیشہ سے شروع سے جس نبی کو بھی اس کی قوم نے چلے کس نے کہا جی یہ کر کے دکھا دو کسی نے کہا یہ کر کے دکھا دو کسی نے کہا یہ کر کے دکھا دو تو یہ سب کی ایک ہی نفسیات رہی ہیں آج تک جی آسمان پہ چڑھ جایا کیجیے ولا روک لیے تھا اور ہم آپ کے چڑھنے پر ترقی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 اللہ نے فرمایا اگر میں ایسی کتاب دے دوں گی اور وہ اس کو چھو کے دیکھ بھی نہیں وَلَو فَتَحْنَا ولا فتح اللہ فضل ہے یارجن آپ کو نہیں اے نبی ہم ان کے لیے بھی آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں چڑھ جائیں فضلوفی ہے یارجن اللہ تب سارونا یہ کہیں گے ہماری آنکھیں بند کر دی ہیں نبی نے جادو کر دی پھر بھی نہیں مانیں گے آسمان سے ہو کر جائیں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 والنعمین ال رقیے کا حتہ تو نزلہ علینا جواب کیا ہے کُل سبحان ربی ہل کن تو اللہ بشر رسول کل سبحان میرا رب پاک ہے ہر عجز سے وہ اگر چاہے تو یہ سارے کام کر سکتا ہے پہلی بات یہ سبحان ربی میں آجز ہوں میرا رب آجز نہیں وہ ہر کمزوری سے پاک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 میں دعو خدائی کرتا ہوں تو پھر تو تم یہ مطالبات میرے سامنے رکھو یہ سارے کام خدا کے کرنے کے اور جو دعوی خدائی کرے تم اس سے تو یہ کہو کہ یہ کر کے دکھاؤ لیکن جو کہتا ہے کہ میں تم میں سے ہوں اور میں تو اللہ کا پیغام ہوں تم اس سے یہ مطالبات کرتے ہو نہیں. یہ ایک واضح دلیل ہے اس کے بعد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 اندر کلامل اب تو سرکار ہمارے جیسے بچ اسی طرح حضرت ہود پہ ہوا اسی طرح قوم حود، حضرت سالے حضرت موسا ان تمام پر انوکمین نے مس جب حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لے کر گئے دونوں تو انہوں نے کہا کہ انو نے ہم اپنے جیسے بشروں پر دو بشروں پر بشارئی ایمان لے آئے ہیں انو مین نے مس اور ان کی قوم ہمارے بٹوں پر اینٹیں ٹھاپتی یعنی چلو ٹھیک ہے قوم بھی کوئی ذرا چودھری قسم کی ہوتی تو ہم وہ بھی مان لے آتے مان لیتے قوم ہمارے بٹوں پہ کام کرتی عورتیں ان کی ہمارے گھروں میں برتن دھوتی ہیں اور یہ صاحبان تشریف لیں کہ ہماری اطاط کرو من بادشاہ مسلینا و قوم ہوما لنا آب اور ان کی قوم ہماری غلام ہے اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے فرمایا آنا واحدا ہم ہی میں سے ایک بشر اٹھ کر کھڑا ہو گیا نتہ ہم اس کی پیروی کریں گے اباشارم واحد منا نتا بھی اہو انا عز الفیز اور ہم سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا اپنے جیسے آدمی کو ہم اس طرح متا مان لیں کہ جو اس کے منہ سے نکلے ہم اس کو پورا کریں اباشرم منا واحدن مننا ہم سے ہمارے جیسا من بادشاہی نہیں مس نہ ہمارے جیسا یہ سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے ہمارے زمانے میں یہی بیماری دوسری شکل میں عود کر کے آئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بشر ہے رسول نہیں ہو سکتا ہمارے زمانے میں کچھ لوگ اٹھے انہوں نے کہا کہ چونکہ رسول ہے بشر نہیں ہو سکتا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 مگر اب ان کا لاشا لیے لیے پھرتا ہے دفن کرنے کو جگہ کوئی نہیں مل کبھی کہتا کشمیر کے محلے میں ہے کبھی کہتا مصر میں ہے کبھی کہتا گلیل میں ہے کبھی کہتا ہے فلاں جگہ ان کی قبر ہے وہ کہتا کہتے مار تو بیٹھا غلطی سے اب دفن کرنے کو جگہ کوئی نہیں مل رہی اٹھائے اٹھائے پھر رہے آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح جس نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا انہوں نے نبی کو ہٹا تو دیا جہاں اللہ نے رکھا تھا وہاں سے اپنے غلوب کی وجہ سے عقیدت کی وجہ سے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 جو اس کرسی پہ آئے گا وہ میاں ہو یا بی بی ہو یا جو بھی اس تیراک آئیں گے اچ پہ جا کے بٹھاؤ گے مستعفی کو تو پھر سارا کو دینا پڑے گا خدا ماننا پڑے گا غلطی کیا ہوئی کہ جی بشر نہیں تو پھر کیا اللہ کی ذات کسی چیز سے نہیں بنی ہے بات کو نوٹ کیجیے آپ ذات باری تالا مادے سے نہیں بنا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نور سے بنا اللہ نور سے نہیں بنا نور اللہ کی مخلوق ہے مادہ فرشتے بنے ہیں نور سے نور اللہ کی سفت ہے بنا نور سے نہیں جیسے یہ لائٹ ٹیوب لائٹ دیکھ نور سے بنی کاچ کی بنی ہوئی اس کی روشنی ہے نا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 اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نور ثابت کر کے فرشتوں میں لے جانا چاہتے ہو تو تم ان کو نیچے لے گئے ہو اگر فرشتے افضل ہوتے تو آدم کو بنانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی ٹھیک یا پھر آگ سے وہ تو جنات بنے مٹی سے بشر بنا ہے انی خالکم بشرا من صلصال من بنائی مسنون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 سمجھ لگی جیسے سونا کیا ہے منرل ہے لوہا کیا ہے معدنیات ہے لہذا جب معدنیات کی کلاسفیکیشن ہوتی ہے چیزوں کی یہ معدنیات میں سے ہے یہ نباتات میں سے ہے یہ جماعات میں ایسے ہے تو سونا کہاں آتا ہے معدنیات میں اسی لسٹ میں لوہا ہے کہ نہیں ہے اور اگر صرف معدنیات میں لسٹ میں دے کر لوہا اٹھ کے کہہ دے کہ میرے جیسا ہے سونا دیکھ لو مادنیات کی لسٹ میں ہے تو ہین ہو گئی سونے کی کہ نہیں ہوئی جب کہو گے تو اس کو کیا کہو گے تم پھل تو نہیں کہہ سکتے سونے کو تمہیں معدنیات ماننا پڑے گا مادن ہے منرل ہے. مائن سے نکلتا لوہا بھی مائن سے نکلتا ہے سونا بھی مائنڈ سے نکلتا ہے لہذا وہ ہے پتھر ہے اسٹون تو ہین کہاں ہوگی جب گلی کا پتھر اٹھ کے کہے کہ میرے جیسا ہے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 پتا ہوتا ہے کہ مثال کس کی دی جا رہی ہے اسی طرح جب کسی کو کہا جاتا کہ چیتا ہے تو اس کا مطلب اس کی پھرتی کی تشبیح دی جا رہی ہے رنگ کی دوم کی تناسل کی نہیں دی جا رہی ہے مثال جب بھی دی جاتی جیسے کہ سما کا ست کو لوباد دال کا فہیا ہے جا رہا تمہارے دل اس کے بعد بھی سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں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 آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جی قرآن نے جب کہا کہ کولینا منا بادشاہ مسلو کم تو یہ مولوی کیوں کہہ رہا کہ جی وہ تمہاری طرح نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن باتوں میں کہا کہ مسلو تم نے سب کچھ بھی اسی جیسا سمجھ رہا. یعنی ایک طرف انہوں نے بڑھایا تو عرش پہ جا کے بٹھا دیا اور تم نے گرایا تو تم کہتے ہو کہ کہاں لے آئے کوٹ ہو. کرتے ہوئے ڈر لگتا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 فرمایا میں نے سومی مثال مانا نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ دل پلٹ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بھی تو رکھتے آپ نے فرمایا ایوکم کم تم میں کون مجھ سے ہے ابھی تو آئندہ ربی میں تو رات کو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں وہ نہیں, وہ مجھے ویسک لا دیتا ہے ایوکم مسلی میں سومی مثال رکھتا ہوں تو میں مانا کیا تم میری طرح نہیں ہو ابھی تو آئندہ ربی ہوا یو و منی نہیں میری رات وہاں گزرتی ہے مثال کیا ہے فرق کہاں پڑا کافر بھی کہہ رہے ہیں بَشَرُمْ مِثْلُنَا ان ناما آنتا بادشاہوم مسلو ان اللہ بادشاہوم مسلو یا تو یہ ہو کہ وہ بشریت کا انکار کر رہے ہوں تو پھر تو اللہ ان سے یہ کہے کہ کل انما آنا دیکھو میں بشر ہوں تو مجھے کیا بنا رہے ہو وہ بھی یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ بشر ہیں اللہ کہہ رہا ہے آیت کو سمجھیے کول انا بشاروں مثلو کم میں تمہاری طرح بشر ہوں یوحا ہا یہ بھول کیوں جاتے ہو کہ میرے اوپر وہی ہوتی ہے فرق کس چیز نے ڈالا میاں تمہارے جیسا نہیں ہے ہاں بچارا دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں مادہ تکلیف بھی وہی ہے پیدا ہونے کا طریقہ بھی وہی ہے کوئی وہ کہے لاہور والوں سے کہ میں بھی تمہاری طرح لاہوری ہوں بس تھوڑا سا زیراعظم شری آزم بن گیا ہوں تھوڑا فرق ہے اب وہ گلی کے جا کے اسے ملنا چاہیں تو مل لیں گے اس واضح یہ کیا جارہا ہے تمہارا اعتراض بالکل درست ہے کولینا ما آنا باچرو مسلو کم آئی اون دس ہم لیکن یوحا ہے میرے اوپر وہی آتی ہے کہ کوئی چیز ایکسٹرا میرے اندر کوئی ہے فیچر تبھی آتی ہے نا تمہارے اوپر کیوں نہیں آتی یہ فرق نظر نہیں آتا ہمیں ہم کہتے ہیں مسلی قرآن کہتا ہے باشروں مسلو کو وہ یو ہائی لائن نہیں کہتا قرآن نبی کے اندر وہ جنتی چیز ہوتی ہے نبی کا گھر بھی جنت میں ہوتا ہے اس لیے نے فرمایا ماں بہ نا حجرتی میرا گھر اور میرا ممبر اور اس کے درمیان کیا ہے روزہ تم مر ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے قیامت کے دن یہ جنت میں ایک جگہ شامل ہوں گی ندی کے اندر ایک ایکسٹرا فیچر ہوتا ہے ایکسٹرا سہولت ہوتی ہے جس کو خود نبی بھی نہیں جانتا تا فرشتہ آ کے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے دیکھیے آپ کے موبائل کے اندر ڈھیر سارے فنکشنز ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے تو کوئی اگر جاننے والا آ کے آپ کو کہتا ہے یار اس میں تو آپ کا نام بھی ڈسپلے ہو سکتا ہے اس کی اسکرین پر آپ کو مجھے تو پتہ کوئی نہیں وہ صلاحیت تھی لیکن آپ کو پتہ نہیں تھی حضرت جبرائیل نے آ کر تین بار دبایا کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو وہ جو ملوکیت حیثیت تھی نبی کے اندر نورانی حیثیت اس کو ایکٹیویٹ کیا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 دیکھیے وہ حیثیت اگر حضور کے اندر نہ ہوتی تو وہی کو لینے کا تحمل نہیں تھا قرآن خود کہتا ہے کہ پہاڑ پہ بھی نازل ہوتی تو وہ بھی ریزا ریزا ہو جاتا وہ بھی کام تبداشت نہ کرتے اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا نظول شروع ہوا اونٹنی کانپنا شروع ہو جاتی ہے اس کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں بیٹھ جاتی ہے گردن زمین پر ڈال دیتی ہے اور یہ بے بسی کا عالم ہے کہ کبھی اگلی ٹانگوں پہ کھڑی ہوتی ہے کبھی پچھلی پہ کھڑی ہوتی ہے کبھی گردن ڈالتی ہے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 بیٹھے ہوئے تھے گھٹنا ان کے گھٹنے پہ یا ان کی پنڈلی پہ تھا اچانک کیفیت تاری ہوئی صرف ایک لفظ اترا ہے غیر الید درد بس لا يستغل من لایست غیر علی فی سبیل درا رول مجاہد غیر درد نادل ہوا ہے اور لکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ پہاڑ کوئی سفا میری پنڈلی پر آ گیا اتنا وزن ایک جملے کا اور یہاں پوری پوری صورتیں نازل ہو رہی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون سی وہ کون سی فیکلٹی ہے کہ جو اس چیز کو برداشت کر رہی ہے انسان تو نہیں مس میں تو نہیں برداشت کر سکتا وہ جو حیثیت ہے نبی کے اندر نورانی حیثیت جو وہی کو لیتی ہے اس وہی کو لیتی ہے جس کی صرف سرسراہٹ سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں وی کی سرسراہٹ آپ دیکھتے ہیں جب گیارہ ہزار وولٹ کی وہ چل رہی ہوتی ہے لائن ہمارے یہاں تو اس کے اندر سا ساہ ساہ ساہ آواز آتی ہے اگر آپ شام کو گزرے کبھی سناٹا اور گاڑیاں وغیرہ نہ ہوں تو اس کے ایک سنسناٹ کی آواز آتی ہے ان میں وہی کی صرف سرسراہٹ سے آپ نے فرمایا اس کی سرسراہٹ یوں ہوتی ہے جیسے پتھر کے اوپر زنجیر گسیتی جائے تو آواز آتی ہے ایک مثال دی سمجھانے کے اس کی سرسراہٹ سے فرشتے بے ہوش ہو چوکے گر گرجا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے رہے ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے مسل و نا مسل و کم سے یہ سمجھا کہ ہر لحاظ سے ہمارے جیسے یہ سب سے بڑھتی ہو اس کا مطلب یہ ہے ان کی پیدائش تمہاری طرح ہوا ہے ان کا مادہ تخلیق وہی ہے ان کی والدہ بھی ہے ان کا والد بھی ہے ان کی اولاد بھی ہے یہ ہے مس لو کم فرق کہاں پڑا ہے یوحا ہے وہی جب آئی ہے تو وہ جو ایکسٹرا حیثیت ہے نبی کی اس کو جب ایکٹیویٹ کیا پھر نے آ کر تو پھر ایک رات میں آسمانوں پہ جاتے ہیں اور آ کے پلٹ آتے جا سکتا ہے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 پھر مجبور خدا بنانا پڑا ان پھر کہنا پڑا کہ میم کے پردے میں آہد آیا ہے احمد جو ہے اس کی میم ہٹا دو تو کیا رہ جاتا ہے باقی عہد عہد کون ہے اللہ جب آپ اس مقام سے ہٹا دیں کسی کو اس کے بعد ہمارے یہاں گارڈ ان کا نیشن کا عقیدہ ستشیوں میں یہ بہت زیادہ ہے اماموں کے اندر وہ یہی سمجھتے ہیں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 اس لیے کہ ہر ایک کے اندر ایک صفت آئی ہوئی ہے اس کے اندر پتر دینے والی آئی دوسری نہیں لہٰذا وہ پتر دینے والا دیوتا ہے یہ سارا تصور وہی ہے نصرت فتح علی کہتا ہے کدی کہ گنج شکر بن جانا ہے کبھی خاجا پیا بن آنا ہے نت نو تو روپ بٹانا ہے میں پھڑیا جا جے میں ہوا میں نہیں اتنے بیس بدل سکتا اللہ کو کہہ رہا ہے کہتا ہے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 بارہ بجے اس کو کال دیا کروں اللہ کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ جگہیں کون سی ان کا مجھے پتا نہیں ہے اگر آپ نے یہ بات میرے سامنے رکھے تو آپ میں اللہ سے پوچھوں گا گئے پوچھ کے آئے اور آ کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم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 اور اللہ کے یوم لا ذلا اللہ ظل عرش اس دن اللہ کے ذل عرش کے سائے کے سوا سایہ کوئی نہیں ہوگا زمین برابر ہوگی لاترافی ولا امتا نہ کوئی پہاڑی ہوگی نہ پٹھوار کی پہاڑیاں ہوگی نہ کو ہمالیہ ہوگا دکا سلار دو لاردو دکن دکا جس طرح بیلن پھیر کے عورت روٹی سیدھی کر کے زمین سیدھی کر دی جائے یوم تو بدل ادار دو غیر الار زمین ریپلیس کر دی جائے گی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 حضور صلی اللہ ع ابدانزی استراب ابد ہی تو بندے کا کمال عجز میں ہے خدا بنانے میں نہیں اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بعد فوراً محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں نیچے تو نہیں لاؤ گے جب بھی تعریف کرو گے تو اوپر لے جاؤ گے اور اوپر کون ہے خدا تو گڑبڑ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی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 کہ خدا بنا دیں بندہ ہی رہیں اور تعریف بھی ہو جائے اور اس کی بہترین جو نعت ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قرآن نے کہی ہے صاحب جگہ جگہ کہی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی نظر سے دیکھیں تو وہ اپنی جگہ پر نظر آئے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 بشر اور رسول اللہ کے بندو بشر کم رسول یہ حیثیت تمہارے نزدیک فرق کوئی نہیں ہے ان کی نظریں وہ دیکھتی ہیں جو بشر کی نظر نہیں دیکھ سکتی ان کے کان وہ سنتے ہیں جو بشر کے کان نہیں سنتے فرماتے ہیں کیا تم نے وہ سنا جو میں نے سنا ہے فرمایا اللہ کے رسول ہم نے نہیں سنا آپ نے کیا سنا فرمایا اسمان کے چرچنانے کی آواز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 یہی تو مسئلہ بن گیا تھا ابو لابی جیل کے لیے یہی آر بن گئی بول انا باشاروں مسلو کم یو ہائی لیا قرآن حکیم میں جہاں بھی بشریت کا ذکر آیا ساتھ یہ چیز بریکٹ میں آئی ہے خالی بشر کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے یہ بات آئی ہے جب میرے اوپر وہی شروع ہو گئی اور وہ حیثیت ایکٹیویٹ ہو گئی ایکٹیو ہو گئی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 محمد صلی اللہ آپ کو پتا ہے آپ جو ہے وہ اڈاپٹر کو لگاتے ہیں اے سی میں اس کی وہ جو دو ٹانگیں لگی ہوئی بےچارے کی وہ اے سی میں لگی ہوئی اور وہ جو آپ کے ریڈیو یا ٹیب یا موبائل کے اندر لگی ہوئی وہاں کیا ہے ڈی سی ہے اگر وہاں اے سی آ جائے تو آپ کا موبائل جل جائے گا یہ نبی کی حیثیت ہے کہ اس کو لے کے تمہیں سنا دیتا ہے ادھر سے سنتا ہے نورانیت کی بات بشریعت آواز بن کے نکلتی ہے ادھر لہٰذا اللہ نے یہ بات کہی ہے ان اللہ انایوبائی او نبی جن کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے یا دلہ سو کام اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تو نبی کا ایک ہاتھ ادھر ہے اللہ کے ہاتھ ہاتھا کس کے ساتھ ہوا ہے آپ کا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 کلاسیفکیشن کرو گے تخلیق کے لحاظ سے وہ بشر ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے وہی وہ تو ہمارے پاس ہیں اگر ان کو نکال دو گے تو انسانیت کے پاس کیا رہے ٹھیک لیکن یہ کہ اگر کہ میرے جیسے تو نہیں یہ بھی تو ہی بہت ساری چیزیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے ورا الوراہ ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلہ جات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 آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی فرمایا سلیم کیا کر رہی ہو کہنے لگے اللہ کے رسول جب ہم اس پسینے کو لگا کے باہر نکلتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے لے کے آئے ہو عرب کی مہنگی ترین خوشبو بھی اس کے مقابلے کی نہیں تھی پھر کہتی ہوں مسلی مسلونا اور فرمایا اللہ کے رسول میں اپنے بچوں کو لگاتی ہوں کہ شاید انہیں اس سے برکت مل جائے اپنے فرمایا سچ کہتی ہوں میں. نبی کا تھوک لو جب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 علم غیب مت ثابت کرو وہ ان کی ضرورت نہیں ہے جتنا ضرورت ہے اتنے اللہ نے دے دیا علم حضوری علم حصولی علم کی دو قسمیں علم حضوری صرف اللہ کا ہے باقی جس کا بھی ہے علم حصولی ہے اور علم حصولی میں نسیان بھی ہوتا آج ہے کل نہیں علم حضوری میں نسیان نہیں ہے وہ ماکان رب کا جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا رب نے دے دیا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 اچھا زعفران کہتے ہیں اسے کیسر کہتے ہیں اور وہاں ڈیڑھ سارا پیدا ہوتا ہے ہماری دادی جب بھی جاتی اتنی گٹری باندھ کے لے کے آتی ہے